چپ ڈالی نہ چیزیں اور وہ جبا ہو یا پائجامہ ہو یا بدلون ہو یا لیبی ہو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اوپر سے آنے والا جو لباس چاہے وہ چادر ہی کیوں نہ اوپر سے نیچے کو جو لباس آ رہا ہے اس کو ایزار کہتے ہیں ایزار ڈسنے سے نیچے نہ لٹکے بلکہ ڈسنے کو چھوئے بھی نہیں ڈرنے سے وہ غور کر رہے ہیں تو ابش کا بھی لمبا پہنا وہ ہو جو وہ ابھی چھوٹے تو ہیں لیکن عادت تو بچپن سے غروب ہمارے عزب کی ایک بات ہے الحمد اللہ تعالیٰ نے ہمارے بہت ہی اعلیٰ مقام سے نوازا باز لوگ اس کے کرتے ہیں کہ حضرت تبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ تکبر سے پاک ہیں رکھنا آپ سرخت کیا ہے بار بار پاس سے جو ہے وہ ڈپ جاتا ہے باقی عمر میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس دن بھاری ہو جاتا ہے سجانا یا اظہار کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے کپور سے پاک ہے تو بعض لوگوں نے اس سے یہ بھی اقتدار کیا ہے کہ تکبر سے ٹکنا ٹھانکنا جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہے ویسے اگر ٹھک جائے تو ہر نہیں لیکن حضرت والا رحمت اللہ نے اس کو ثابت کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب آخری وقت تھا تو بالکل نزا کے جیسا عالم قریب تھا تو دیکھا کہ غلام کا جو ٹپنا ہے وہ ٹھک ہے تو ایسی حالت میں جب جانکنی کا عالم ہو اس کو خود اپنا ہی ہوش اپنا مشکل ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اس قدر آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس قدر خیال تھا ایک ایک ادا پر جان دیتے تھے یہ حضرات کہ ایسی حالت میں بھی انہوں نے فرمایا اپنے غلام سے کہ یہ ادارہ یا غلام اپنے ادار کو اوپر پڑھا ایسی حالت میں بھی یعنی اتنا سب سکون ہے یہ اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سری فرمایا وہ وہی فرمایا کیونکہ رسول جو کہتا ہے وہ واحع اللہی کے بغیر ایک لذ بھی نہیں پھولتے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پرانے پاک میں ارشاد فرمایا ماں آتا کو رسول اور قطوق اور ماں نہ میرا رسول جس چیز کا حکم دے وہ اس کو اختیار کر لو اس کو لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ رک جاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے انبیاء اور بھی انبیاء و پیغمبرام تھے وہ بھائی ادائیگی سے ہی کلام کرتے تھے اس کے بظاہر کلام کر نہیں سکتے سرکاری لوگ جو وہ بغیر اس کے جو کلام نہیں کر سکتے اللہ کی ہدایت کے بغائے اللہ کے حکم کے بجائے اور اس کے علاوہ ایک صحابی حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت نے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری پنڈلیاں سوکھ گئیں تو اشارہ یہ تھا کہ میں اپنی پنڈلیاں ٹھاک لوں کیونکہ بدنما معلوم ہوتی تھیں تو پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں اس کو ٹھاک لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اشارہ فرمایا کہ یہ پنڈلیاں بیماری جو ہے یہ تو آئی ہے تیری ترقی سے اللہ کی طرف سے لیکن ٹھاکنے کا گناہ تیری طرف سے اجازت نہیں دیپنا ٹھاکنے بیماری کی حالت میں اسی طرح ایک ایک صحابی حاضر ہوئے یہ اس وقت کی بات تھی جب نیا نیا اسلام لوگ سیکھ رہے تھے یہ نہیں ہے کہ خدا نخاستہ وہ کی فرما برداری نہیں کر رہے تھے بلکہ یہی تو اصلاح ہوتی ہے شیخ کے پاس کم جاتے ہیں مولیا اللہ کے پاس کم جاتے ہیں یہ سیکھنے کے لیے تو جاتے ہیں ایسے ہی صحابہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کرتے تھے تو ایک اسی طرح ایک شادی کی چادر لگڑ رہی تھی وہ ٹپنے سے بھی نیچے جا رہی تھی جیسے سردیوں کی گرم چادر ہوتی ہے نا ہم نے اپنے حضرت کو دیکھا ہمیشہ کہ جب چادر کبھی کبھی ہوتے تھے سردی میں تو جب ہمارے حضرت مینسا وقت ہو جا جائے صحت کی حالت میں چلتے پھرتے تھے تو بار بار ہم سے پوچھتے رہتے تھے کہ یہ چادر نیچے تو نہیں لٹک رہی کیوں چادر کا اکثر کونا پیچھے چلا جاتا ہے تو نظر تو نہیں آتا تو میں بھی کئی دفعہ میں نے نوٹ کیا کہ چادر پیچھے سے پتہ نہیں چلتا وہ نیچے لٹکی جو حضرت تو ہم نے دیکھا تو وہ صحابی جب حاضر ہوئے تو ان کی چادر بھی لٹک رہی تھی چٹنے سے نیچے تک جا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انکار فرمایا ہمالا کافی ہے اس وقت کیا میرے اس کو ہم اکیلے بھی نمونہ نہیں یہ چیزیں جو ہے یہ معمولی گناہ نہیں ہے ڈانٹنا چھانٹنا بلکہ مردوں کے لیے یہ فرمایا کہ یہ حرام ہے اور اس میں یہ قید ہے نہیں ہے بالکل کے ہو سکتے نظر اس کی ان حادیث پر نہ لیکن ہمارے حضرت والا کی بات والا کے علوم تھے وہ معمولی علوم نہیں تھے جو حضرت پوری رحمت اللہ علیہ جو ہمارے حضرت والا کے بہت بھی جن کی صحبت حضرت والا نے خوب اٹھائی حضرت پول پوری رہنے تو اتنے بڑے عالم تھے کہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ شف علی صاحب نوبر اللہ جب یہ حاضر ہوتے تھے حضرت پولپوری حضرت کی خدمت میں تو کھڑے ہو جایا کرتے تھے حالانکہ شہر تھے اور مجدد زمانہ تھے لیکن یہ بھی اتنے بڑے عالم تھے اب اچھے مغیر تھے لیکن اتنے ان کے علوم تھے کہ ان کے لیے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے اور نہ صرف کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے بلکہ جملہ بھی حضرت سے سنا کے فرماتے تھے اے آما جنک باسے سچ شادی ہے یہ آنے والے جو میرے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کا باعث ہے آپ کا کتنے بڑے عالم کی صحبت حضرت نے ہمارے اٹھائی تو اور یہ ہوتا ہے صحیح کہ وہ جملہ کہ دیتے ہیں کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو ایسے ہی نہیں کہہ ظاہر ہم کو لگتا ہے کہ معمولی سی بات ہے کہہ دیا کہہ دیا ہوگا لیکن ان کی ایک ایک جملہ ایک ایک الفاظ بلکہ وہ بہت ہی زیادہ یعنی نچوڑ ہوتا ہے خلاصہ ہوتا ہے شیخ نورانی ذرا آگاہ صنعت نور لا اللہ ہمراہن شیخ نورانی یعنی اللہ والا شہر جو ہوتا ہے یہ آج کل کا آج کل کے جو مفہوم ہے اسے وہ نہیں ہو بلکہ شہر نگرانی حقیقت میں جو اللہ والا شعب ہوتا ہے وہ صرف نہ صرف اللہ کے راستے سے آگاہ کرتا ہے بس بلکہ اس کے الفاظ میں بھی نور ہوتا ہے جو جو یہ نور طالبین آ... کے کانوں سے داخل ہوتا ہے یہ کان جو ہے نا ایک کیف کی شکل ہے کیف کہتے, کہتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں انگریزی میں کونیکل فلاس ہوتی نا کیا چیز ہوتی ہے کیف انگریزی میں بھی کیف کہتے ہیں اچھا طے چلتا ہے فنل ہاں وہ فنل کے اندر جیسے کان جو ہے نا اسی کی شکل کا ہے یہ پھیلا ہوا جائے تو یہ اس میں الفاظ داخل ہوتے ہیں اور یہ قلم قلم سر جاتے ہیں یہ کانوں کے ذریعے اللہ والوں کے جو ارشادات اور منفوظات ہوتے ہیں ان کا نور قلب الفاظ بھی اور ساتھ میں اللہ کا نور قلب کے اندر داخل ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ جو بھی بات فرماتے ہیں کیونکہ روز اس باعمل بھی ہوتے ہیں اور باعمل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا نور لیے روکتے ہیں پجالنا لہو نورے یمشی بھی فنناس ہر جگہ جہاں بھی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پرانے پاک میں فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جہاں بھی جاتے ہیں یمشی بھی فنناس نور ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے صرف مسجد میں خانقاہ میں باخودہ نہیں ہے بلکہ یہ خود ایک مدرسہ ایک خانقاہ ایک مسجد خود ہی ہے یہ چل رہے ساتھ ساتھ اللہ کا نور اللہ کے نور کو ساتھ لیے ہوئے چلتے تو یہ جو بات کہتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں کہہ دیتے بلکہ اللہ کی تجلیات کا نور لیے ہوتی ہے جب جبھی اور وہ بآمل ہوتے ہیں جبھی ہی تو یہ بات پیدا ہوتی ہے بآمل ہونے سے بات پیدا ہوتی ہے جیسے ایک گروپ کے پاس ایک عورت آئی چھوٹے بچے کو لے کے کہ حضرت دعا کر دیجئے کچھ نصیحت کر دیجئے گڑ بہت کھاتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا کل آنا تو یہ اچھا ٹھیک ہے کل جب لے کے گئی بچے کو تو گروپ سے کہا کہ وہ اس کو तो کر कहा تو انہوں نے کہا بیٹا زیادہ گول نہ کھایا کرو اچھی چیز تو اپنے جل کے کہا کہ آپ یہ بات تو کل بھی کہہ سکتے تھے میں دسویں دور سے آئی ہوں ایک ہی جملہ کہنا تھا تو کل بھی یہی بات کہہ سکتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ کل تک میں بھی گول بہت کھاتا تھا تو میری بات پر اس کو اثر نہیں ہوتا تو اب میں نے جب تم تو پھر میں نے گڑ کھانا چھوڑ دیا اب میں نے ارادہ کہہ دیا کہ اب میں نہیں کھاؤں تو اب میری بات کا اثر ہے ہو جائے گا ان تو یہ ہوتا ہے اولیا ادا کی باتوں میں اثر دراز تو اولیا اللہ جو بات کہہ دیتے ہیں تو بعض لوگوں کو یہ شکار ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے ان کو یہ بات معلوم نہ ہو سکتا ہے ان کو یہ یہ چیز پتہ نہ ہو ہو سکتا ہے ان کو دنیا کے رسم و رواج پتہ نہ ہو ہو سکتا ہے ان کو مشکلات کا ہماری اندازہ ہی نہ ہو اور انہیں معلوم ہی کیا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو معلوم تو سب ہوتا ہے ان کو ہم نے تو دیکھا ہمارے حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کے پاس سارا جہان امٹ کے آتا ہے سارا جہان اور کیا عوام کیا فواص بڑے بڑے اولیاء کی زیارت ہم کو تو خود حضرت کے قدموں میں ہمیں خود بخود نصیب ہو گئے کتنے بڑے بڑے اولیاء کتنے بڑے بڑے علماء ہمارے حضرت کے پاس آتے تھے تو ہمیں بھی مفت میں زیادہ اسی عزت کے سبزے پر تو اور دوسرے یہ کہ عوام بھی اور طرح طرح کے یعنی جو کچھ اخبار میں آپ پا سکتے ہیں نا اس سے بڑھ کے ہمیں وہاں کوئی آ رہا ہے یہ حضرت یہ مصیبت ہو گئی حضرت فلاں جگہ یہ ہو گیا حضرت فلاں جگہ صحیح ہو گیا تو ہمیں تو ساری خیا کی خبریں بھی وہی مل جاتی ہیں پھر ہم پڑھتے الحمدللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہیں الحمد للہ اللہ دیا میں مسلح کبھی اللہ آپ کی کتنی مہربانی یہ nee, مصیبت جگہ لوگ چلا جس کو دیکھو کوئی مصیبت ہے جس کو دیکھو پریشان ہے جس کو دیکھو آفت میں ادھر فلاں آفت آ دعا کر دیجئے ادب بچہ بیمار دعا کر دیجئے اگر کاروبار نہیں چل دعا کر دیجئے ادھر فلاں جگہ آگ لگ گئی دعا کر دیجئے اضر فلاں یہ ہو گیا کہتے ہیں اللہ میں آپ نے ہم کو کتنے آرام سے رکھا ہوا ہے نہ کچھ ہم محنت بے محنت بے مشقت کے آپ نے ہم کو کوفیت سے آپ ہمیں uh, چلا رہے ہیں تو اگر بھی آتی ہے اللہ کا شکر بھی پیدا ہوتا تھا تو بازی لوگوں کو یہ شکار ہوتا ہے بھائی ان کو خبر نہیں ہے چاہے سادر ہو سادر ہی ہوتے بلکہ ان کی نظر میں اہمیت بس اللہ سے ان کی نظر صرف اور صرف اللہ پر تو انسان کو کیا چاہیے دو روٹی کھانا اور دو دو کپڑا پہننے کا اور سر چھپانے کے لیے جگہ بس آپ فرما رہے تھے کہ آج کل پوچھتے ہیں کہ بھئی سربر رہتی ہے ہاں ہاں سب چھپانے کے لیے ہے کچھ تو چار چار بیڈ روم کا گھر ہے پانچ بیڈ روم کا گھر ہے اور ڈرائنگ ڈرائنگ الگ ہے ڈبل ڈرائنگ روم ہوتا ہے آج کل ایک چھوٹا ڈرائنگ روم ہوتا ہے ایک بڑا ڈرائنگ روم ہوتا ہے چھوٹے ڈرائنگ روم میں جو ہے وہ چھوٹے لوگوں کو بلاتے ہیں جن کو جلدی فارغ کرنا ہوتا ہے اور بڑے ڈرائنگ روم میں بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں جن کے ساتھ اتنا بیٹھنا ہوتا ہے عجیب عجیب روایت پیدا ہو گئے ہیں انسانیت انسان با انسانیت بھائی چارہ کم ہوتا چلا جاتا جا ہے دلوں میں محبت کم ہوتی چلی جاتی وجہ کیا ہے کہ دنیا آنکھوں میں اور دل میں دنیا بسی ہوئی ہے تو خیر یہ تو بات ذمن آ گئی درمیان میں لیکن یہ سمجھنا کہ اولیاء اللہ کو کچھ خبر نہیں کہ آج کل کیا اور اب ٹھیک ہے اس کی ڈیٹیل نہیں پتا ہو پتا ہے لیکن اصل بات کیا ہے کہ ہم ہم دنیا میں آئے کس لیے بس وہ اللہ ہی بس فتح رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو سارا معلوم ہے چلو اولیاء اللہ کو کم معلوم ہے نہیں اللّہ تعالیٰ تو ہر بات جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما تھے کہ بھائی فیکٹریاں بھی چلانا اور ایسے چلانا اور یہ حالت ہو جائے تو یوں کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے تو نہیں فرمایا قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے عوامی قرآن ساتھ نازل فرما دیا رسول کو بھیج دیا اقامات کو سمجھانے کے لیے تو اب قیامت تک کے جو حالات ہیں وہ اپنی جگہ لیکن چلے گا قانون اللہ تعالیٰ کا یعنی یہ غالب غالب قانون کس کا ہوگا اللہ تعالیٰ کا غالب حکم ہر جگہ اللہ تعالیٰ کروں گا وہاں مجبوری نہیں بیان کر سکتے کہ یہ اللہ یہ ہماری یہ مجبوری چیز ہے مجبوری نہیں یہ وہاں نہیں چلے گا آنے والی چاہیے تو اس لیے یہ سمجھنا کہ اولیا اللہ ہو سکتی بعد لوگوں کو है ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ نہیں پتہ ہوا لیکن ایسا نہیں ہے الی اللہ جو بڑے اولیا ہیں در درجے کے وہ جو بات کہتے ہیں وہ بالکل خلاصہ اور نشو. یہ بات نہیں ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہوتا ساری چیزوں کو دیکھ کر سامنے رکھ کر اس کا خلاصہ پیش کر دیتے اس لیے دفنے کا ڈھانکنا جو ہے وہ بالکل حرام ہے اور اس میں قید نہیں ہے کہ یہ تک پور ہے یا بغیر تکڑپورتی ہے حضرت کو تو ہم نے کتنا دیکھا کتنی سختی دفنے پہ فرماتے تھے اور یہ ہماری جو چار امال ہے بھائی دیکھو ادھر مت کھیل کرو ادھر جاؤں یہاں سب کی توجہ بڑھتی ہے یہاں نہ بیٹھا کر بچوں کو ادھر نہ بیٹھنے دیا کر ادھر جاؤ جلدی شاہ بھائی چلو جلدی جاؤ ٹھیک جا ہے نا اس کے تو یہ بات ہے کہ ٹکنے کا ڈھانکنا جو ہے یہ چار عامال جو عدت والے دیکھا ہی ہے سبھی نے چھوٹی چیز کتاب چھپی ہے چار اعمال اور ولی اللہ بنانے والے چار اعمال تو حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ معمولی گناہ ہوتا تو دو رخت میں جلنے کی وہی اس پہ نہیں آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل معلوم کابین مین الغذا فرن یہاں تو یہ نہیں فرمایا کہ تکپور سے ڈھانکنے میں جو ہے وہ دو رخ میں جلے گا اور جس نے تکپور نہیں ہے جس کے اندر وہ ڈھانک سکتا ہے ایسا تو نہیں فرمایا کوئی حدیث ایسی نہیں ملے گی تو اس لیے یہ بہت عمل ہے کہ اوپر سے آنے والا لباس چاہے وہ چادر ہو جبا ہو پتلون ہو لنگی ہو اس کو مناسب حد تک اوپر رکھنا چاہیے اصل سنت ہے آپ پنڈی یا آدھی پنڈی تک ہونا چاہیے لیکن میرے حضرت نے دور میں فرمایا کہ بھائی اگر اتنا اونچا رکھو گے تو بہت سے لوگ ہمت نہیں کر پائیں گے تو جائز درجے میں کرلوز جائز درجہ یہ ہے کہ ٹپنا اتنا اتنا واضح کھلا ہوا ہو کہ معلوم ہو کہ ہاں ٹکنا کھلا ہوا ہے اور ٹپنے سے کے قریب بھی نہ ہو تاکہ کسی کو بدقمانی کا موقع نہ ملے کہ انہوں نے ٹکنا ٹھانک رکھا ہے اتنا اوپر کر لو تو انشاءاللہ وہ اس سے نکل جائیں گے تو یہ بہت بڑا حکم ہے داڑھی تو ماشاءاللہ اللہ سبھی کی ہے داڑھی ایک مٹھی رکھنا چارا مال میں جو حضرت نے بیان سرمایا کہ تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے اور اس کا کاٹنا یعنی منڈانا اور اس کو ایک مٹھی سے کم پر کاٹنا یہ جی بھی حرام ہے اور بعض لوگ سمجھتے ہیں سنت ہے رکھ لیا تو ٹھیک ہے نہیں رکھا تو کوئی گناہ نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بخاری شریف سے بھی ثابت ہے اور بھی سہای سکتا میں ثابت ہے اور پھر الحاق اور آپ خوش شوا گاڑیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو مڈاؤ کاری کرو اور باقی دو ظاہری عمل تو بتا دیئے اور تیسرا عمل کی حفاظت سب جانتے ہی ہیں اور چوتھا عمل دل کی حفاظت کے دل کے اندر جو ہے وہ گندے خیالات کو نہ لانا اور اگر آ جائیں تو اس سے گھبرانا نہیں ہے بلکہ ان کو انٹرٹین نہیں کرنا ہے انہیں مشغول نہیں ہونا ہے ان سے لذت نہیں اٹھانی کیونکہ یہ ابتدا ہے دل میں گندا خیال آتا ہے اگر اس میں مشغول ہو جائے گا تو پھر اس کی آگے کی منزلیں جو ہے وہ طے کر جائے گا اگر اس کو کوئی موقع نہیں ملے گا اس کو کسی کو استعمال کرنے کا تو وہ اپنے ہاتھ سے پھر جو ہے اس کو ظاہر کرے گا طاقت کو اور حرام کام کرے گا ایسے کو حجیس پاک میں ہے کہ ایسے شخص کو جو ہے نا کے ہو کہلائے گا کہ ہاتھ سے نکاح کرنے کا اور قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا کی رسوائی ہوگی اللہ تعالیٰ وہ سب دیکھ رہے علام تابع جن نے توبہ کر لی وہ تو سب ریل صاف سب ریل صاف مگر توبہ کی شرائط ہیں یہ نہیں ہے کہ بس توبہ کر لیا اللہ معاف کر دے معاف ہو گیا اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کو کرے نہیں بلکہ یہ ارادہ پکا ہو توبہ کرتے وقت پکا ارادہ ہو کہ ہم گناہ نہیں کریں اب یہ گناہ نہیں کریں گے بلکہ کوئی بھی گناہ نہیں کریں گے یہ پکا ارادہ ہو دل میں نادامت پیدا ہو جائے کہ ہم نے بہت گندا کام کیا اپنے خود اپنے آپ کو رسوا کیا خود اپنے گنا کرتا ہے انسان تو کیا اللہ تعالیٰ کا نقصان کرتا ہے کیا فرشتوں کا نقصان کرتا ہے گناہ کرتا ہے تو خود اپنے کو رسوا کرتا ہے اپنا نقصان کرتا ہے تو ندامت پیدا ہو جانا اصل توبہ تو ہے ہی, ہی، ندامت پیدا ہو جانا. بلکہ اللہ تعالیٰ اتنے محبت فرماتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نا کیسی کیسی محبت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندوں تو جیسے ہی بندے کے دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان تو یہ ایک مچھر تھا اس نے بیل کے اوپر ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور اڑتے وقت اس سے کہا کہ نہیں معاف کیجئے گا میں نے آپ کے آپ کے ذرائع کاٹ لیا ہے تھوڑا سا اس نے کہا ظالم مجھے تو کچھ خبر ہی نہیں دو انچ موٹی میری کھال ہے تو دس ہزار مچھر کو مجھے کاٹ لیں مجھے کچھ پتہ نہیں چلے تو جتنی نسبت اس مچھر کو ہاتھی سے ہے اتنی نسبت بھی اللہ تعالیٰ کو ہمارے گناہوں سے نہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہاں اللہ تعالیٰ ہمارا نقصان بھی نہیں چاہتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا گناہوں کو منع کر دیکھو گناہ کرو گے تو ہم سے دور ہو جاؤ گے اور ہم نہیں چاہتے کہ تم ہم سے دور ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ تم پاک و صاف رہو اور ہماری دوستی لے کر ہمارے پاس واپس آؤ اور ہم تم کو اپنی رمت کے افراد نے کی سزا میں اور نہ صرف آخرت میں بلکہ ہم دنیا میں بھی تمہیں بڑے آرام سے رکھیں گے میں یہ يجعل یا من رہو میں امر وہی شو نہیں کرو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی ہم تمہیں آرام سے رکھیں گے من تقلّہ یا جال مین امریکی یوسرا کے جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ کے راستے میں چلنا شروع کرتا ہے ہم اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیں گے اور فرمایا من یت تقلّہ یا جال جو تقوی اختیار کرے گا گناہوں کو چھوڑے گا ہمارے راستے میں چلے گا تو اس کو ہم مشکلات سے بھیجا دیں گے اور غیر عرض کو میں نہ صرف کہ ہم اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں اسے پتہ بھی نہیں ہوگا میں کہاں سے کھا ہوں اور اللہ اس کو کھلائیں گے ایسے راستے کھولیں گے روزی کے اور اس میں برکت بھی دیں گے اور بہت سارے انعامات تقوی کے ہیں تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم پریشانی میں رہے دنیا میں پریشانی مصیبتیں رز میں تنگی اور پریشانیاں اور بیماریاں طرح طرح کی مولک بیماریاں یہ سب ہماری گناہوں گنا سے آتی ہیں اور اس میں بھی یہ ہے کہ یہ بیماریاں بھی جو اللہ تعالیٰ بیچ دیتے ہیں ہمارے مقدر میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک درجہ رحمت ہوتی ہے رحمت کیونکہ بیماری میں اللہ یاد آتا ہے کہ نہیں ہائے ہائے کرتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے تو یہ بیماری رحمت ہوئی کہ اللہ ہوا یہ بیماری کیوں کہ اس نے یہ جو اللہ اللہ کیا ہے جب آکرت میں جائے گا تو اس کو خود ملے گا نا تو یہ رحمت ہوئی کہ نہیں ہوئی ایسے ہی کوئی پریشانی بھیج دیتے ہیں ابھی مسجد میں جا رہا ہے رو اللہ میں میری پریشانی دور کر دیجیے یہ بھی اللہ کی رحمت ہوئی نہیں تو یہ ہے ساحل مجھے طوفان میں ہے حض کا ہے حاصل ساحل مجھے طوفان ہے کون کہتا ہے کنارا چاہیے وہ طوفان کے اندر اللہ کا خرف جو مجھے ملا تو مجھے کنارے کی بھی تونا ختم ہو گئی میرے لیے مزیداروں لیکن مانگنا چاہیے عافیت کہ اللہ ہمیں عافیت سے بھی اللہ تعالیٰ اللہ, اللہ بنا سکتے ہیں لیکن مثال یہی ہے کہ جیسے ماں کو جو ہے وہ ہوتا ہے نا کہ ماں بچے کو چانٹا واٹا لگا دیتی ہے شرارت کرتا ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ماں باوجہ رحمت کے لگاتی ہے تاکہ یہ بچہ آئندہ گندگی میں نہ کھیلے اتنا نقصان نہ کرے ایسے ہی اللہ تعالیٰ تھوڑی سی پریشانی بھیج دیتے ہیں جس سے بندہ اللہ کی طرف پرگجو کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتا ہے بس یہی وجہ ہوتی ہے تو بس بات یہ رکھنے پہ چلی تھی اور شار پڑھتے ہیں سورج میں سیدی حسینی اور محبوبی مفشدی آئے بلّا مجھے شاہی محمد اب ترقی کے اشارے میں ہوں اپنے دل میں دفن کچھ فرما کیے ہوئے جو دل کو نور حق سے جو دل کو نور حق سے تاب کیے ہوئے ہر بدم کو ہے اپنی درف کیے ہوئے ہر بدم کو ہے اپنی درف کیے ہوئے جو دل کو نور حق سے دام کیے ہوئے <سؤال> میں جی رہا ہوں عشق نظامت کے کے درد سے <سؤال> میں جی رہا ہوں عرش <سؤال> کے <بید سے سؤال> سیل سے ہر لمحہ ان کو نا نگہبان کیے ہوئے ہر لمحہ ان کو نا نگے باں کیے ہوئے میں جی رہا ہوں ن دامت کے تیز سے ہر لم کو اپنا نکان کیے ہوئے یارب ہے تیرا ذکر عجب کی نیا اثر سر یارب تیرا ذکر عجب کی میا کہ یعنی جو آدمی گناہ نہیں کرتا اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں اپنی جان لڑا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس پر ہوئی اس نہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی بس اس کو دونوں جہاں سے بڑھ کر مزہ آتا ہے جنت سے بھی بڑھ کے مزہ دنیا ہی میں پا جاتا ہے دونوں جہاں کا کیف سموتا ہے روح میں دونوں جہاں کا جا ککے پسموتا ہو مے جیتا ہے آپ کو جو مہربان کیے آپ کو جو میرے کیے ہوئے اسی لیے فالیہ اللہ کے قلب کا جو مزہ ہے وہ ہر آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا حالت نے فرمایا کہ بھائی ایک آدمی نے کبھی چوسا آم کھایا ہی نہ ہو چوسا پسند ہے آپ کو بہت زیادہ اچھا تو چوسا آنے والا ہے انشاءاللہ شاء اللہ شور میں چوسا آم جیدار. کسی نے کھائے ہی نہ ہو تو وہ کہے کہ آدمی نے کھایا ہے اس کو کو کہتا ہے کہ چوسا آم بڑے مزے کا ہوگا اس نے کہا ہوگا چینی کی طرح نہیں بھائی چینی کیا چیز ہے وہ تو چینی محض مٹھاس کے سوا کیا ہے اچھا شہد کی طرح ہوگا نہیں بھائی نہیں وہ عجیب ہی چیز ہے اس کو سمجھا ہی نہیں پاتا وہ لیکن اگر وہ اس کے منہ میں کاش رکھ دیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ وہ آن اللہ جزاک اللہ کے جشکم بات کر یہ چوتا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا جب تک اللہ کی محبت کا مزہ کسی اللہ کے ولی سے اللہ کی محبت سیکھ کر جب تک اس کو حاصل نہیں کرو وہ مزہ سمجھ میں آ ہی نہیں کرتا یہ مزہ عدیب ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ بس دل میں آ جاتا ہے اور اللہ پہچان بھی یہی بیان کی وہ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا میں جان گیا بس پہچان کہ دونوں جہاں کا کیس سموتا ہے روح میں دونوں جہاں کا سموتا ہے روح میں ہے آپ کو جو میرا کیے ہو ہے آپ کو جو میرے ایک شاعر تھا اس کو آم پسند نہیں تھا تو یہ ڈاکٹر اقبال اس پوچھا آپ آم آپ کو آم پسند نہیں اس نے کہا کہ آم تو جو ہے وہ کدا بھی نہیں کھاتا تو انہوں نے کہا آم کدا ہی آم نہیں کھاتا ایسی حاضر سے ڈاکٹر اقبال کو ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا ایک دفعہ دیر سے آئے کلاس میں تو ماسٹر نے کھڑا کیا کہ آپ آج آپ دیر سے آئے اقبال دیر سے آئے انہوں نے جواب دیا کہ اقبال دیر ہی سے آیا کرتا ہے یعنی اپنی غلطی کا اقبال اقبال میں نے قبول کرنا اپنی غلطی کا احترام دیر سے ہی کرتا ہے امتحان دونوں جہاں کا کیف سموتا ہے روح میں دونوں جہاں کا کیف سموتا ہے روح میں جیتا ہے آپ کو ہر لم ہائے حیات ہو آرش کے صد حیات ہر لم ہے حیات ہو کے سد حیا سے حیات, خالق حیات بے کیے ہوئے اس خالق حیات پہ قربان کیے ہوئے ہر ہے حیات ہو رد حیافا لیتے حیات پہ قربان عارف کا اللہ والوں کا ایک لمحہ حیات سینکڑوں کروڑوں ہزاروں کروڑوں وہ حیات جو اللہ کو نامرباہ کیے ہوئے جی رہی ہیں ان کے لیے رشک صد حیات ہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں جانے جو اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہیں اور کہاں عارف اللہ اللہ والے کا ایک لمحہ رشک سر حیات ہیں. ہر خون آر کا سلا دل کو جب ملا ہر خون کا کو جب ملا کو ہے وہ مز ہر جانا کیے عالم کو ہے وہ ہر جانا کیے مظہر جانا یعنی اللہ کی نشانی بن جاتا ہے جو اللہ کو اللہ اللہ والا ہوتا ہے اللہ کا فن کامل ہوتا ہے وہ مظہر جانا یعنی اللہ کا پتہ دیتا ہے رو ذکر اللہ علی سے بات میں جب اس کو دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے سو مظہر جانا یعنی اللہ تعالی کی تو کا وہ مظہر ہوتا ہے اور اس کو دیکھنے سے اللہ یاد آس اللہ کی نشانی ہوتا ہے ہر خون آر رو کا سلا دل کو جب ملا ہر خون خو کا سلاد دل کو جب ملا نے فرمایا تھا دیکھو شامی کباب ہوتا ہے شامی کباب کا پانی آیا منہ کسی کا شامی کباب جب تک کچا ہوتا ہے مسالہ بھی ملا ہوا ہے گوشت بھی ہے اس میں گوشت بھی ہے اور اس کو مسالہ بھی اس میں ملا ہوا ہے نمک مرچ سب ملا ہے اس کے اندر چٹپٹا لیکن کچا کوئی کھائے تو کرتا ہے نا جب وہ تلا جاتا ہے تو تلنے سے اس کی خوشبو سارے سارے مہلے میں اللہ کی تو جب تک یہ خون آرزو نہیں کرتا انسان اللہ کی خاطر اپنے دل کو نہیں توڑتا لاکھ نمازیں پڑھتا ہے تسبیحات بھی کرتا ہے تلاوت بھی کر رہا ہے مبارک ہے اچھی چیز لیکن جب تک یہ اپنے دل کو اللہ کے لیے نہیں توڑے گا جیسے نامحرم سامنے آگے ہی نکاح نہیں بچائے گا نامحرم سے تعلقات نہیں توڑے گا اور جھوٹ جو جھوٹ سے نہیں بچے گا غیبت سے نہیں بچے گا بدگوانی سے نہیں بچے گا کہ وہ چار آدمی بیٹھے ہیں دل چاہ رہا ہے اس لیے عیبت کر رہے ہیں لیکن اگر یہ اپنے دل توڑ لیتے کہ نہیں بھائی عبت کو اللہ نے آرام کر دیا ہے میں نہیں بولوں گا نہ میں سنوں گا نہ میں بھولوں گا تو یہ دل ٹوٹا اس کا کہ وہ دل تو چاہ رہا ہے لیکن اللہ کے لیے دل توڑا ایسے ہی جتنے नहीं ہے جب تک گنا سے بچنے میں دل نہیں توڑے گا یہ اس کو کیسے پونے ہار جب پونے آرزو نہیں کرے گا اس کو تک کام نہیں بنے گا اس کی خوشبو نہیں پھیلے وہ اس کی خوشبو پھر سارے عالم میں نے جس ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ سارے عالم میں کہاں کہاں کا فیص پھیلا سک کیا وجہ تھی کیا حضرت نے کوئی اشتہار دیا تھا کیا حضرت ٹی وی پہ آیا کرتے تھے کیا کہیں حضرت کی تو ویب سائٹ بھی نہیں دی پہلے حضرت بہت زمانے کے بعد جب یہ سب ہو گیا حضرت والا نے تو فرمایا بھی نہیں تھا بہت ضد کر کے خود تم نے پھر حضرت لوگوں کو نفع ہوگا آپ کی باتوں سے پھر حضرت حضرت کو حضرت تو اپنے اتنے چھوٹے سے اجرے میں رہتے تھے اور جنگلوں میں حضرت نے زندگی گزاری پھر یہ کس نے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کا شعرا سارے عالم میں کیسے اڑا دیا تو کیسے ایسا زمانہ آ گیا کہ لوگ حضرت کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ترستے تھے ہے نا آپ یہ لمحت میں حضرت کو ترستے تھے کہ کاش حضرت کی بس ایک لمحہ تعارت ہو یہ کیا بات ہے یہ جو اللہ کے لیے اپنے دل کو جلاتا ہے حضرت فرماتے تھے غروبی زبان میں ایک ابلا ہے اص کے جرے تو کس نہ بس یعنی جو, جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے چلاتا ہے اپنی جان جلاتا ہے دل چلاتا ہے وہ سارے عالم کو پھر وہ بساتا ہے وہ سارے عالم میں پہل جاتا ہے الر دو کا سلا دل کو جب ملا عالم کو ہے وہ مز ہر جانا کی ہے کرتا نہیں جو اپنی حفاظت گنا سے کرتا نہیں جو اپنی حفاظت گنا سے گلشن سو بھی ہے آیا پان کی ہے ہوتے فرما دیتے کہ کاش میں اپنے میرے بس نہیں چلتا تو میں اپنا دل آپ لوگوں میں دیتا گناہ کرنے میں کس قدر یعنی گندگی کس قدر ظلمت اندھیرا پریشانی بے چینی ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں اور اللہ کی فرما بات ماننے میں کس قدر مزہ کس قدر فائدہ ہے کاش میں اپنا دل آپ لوگوں میں ٹھوس دیتا ہوں جو اپنی حفاظت گناہ سے کرتا نہیں جو اپنی حفاظت گناہ سے گلشن کو بھی ہے آیا گان کیے ہوئے گلشن گوبھی ہے آ سب دھوتا ہے بڑے بڑے بنگلے گاڑیاں اور یہ سب اسباب راحت ہیں لیکن راحت نہیں ہے راحت کا تعلق تو دل سے ہے دل سے میرے دوستوں یہ بڑے بڑے بنگلوں میں گاڑیوں میں ہم جو دیکھتے ہیں تو وہ دل نہیں دیکھتے ہیں ہم ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں محلے ظاہر ہے نا ظاہر چیزیں دیکھ لیتے ہیں اس سے ہم دور آ جاتے ہیں اگر کسی سے دل کا حال پوچھو میں نے قصہ سنایا بھی تھا تو وقت رکما ہے طویل قصہ ہے دل کو دل کو چین نہیں ہوتا دل میں عذاب کے تندے ہوتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرتا ہے کہیں کہیں چین سے رہ ہی نہیں سکتا دل کیونکہ راحت کا تعلق قلب سے ہے اور قلب کا, ما, قلب کا مالک کون ہے اللہ تعالی ہے بس وہ جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے خوشی چین سکون دیتا ہے اور جو ان کی ناکامانی کرتا ہے وہ دل خود بخود بے اور عذاب کے جزے پڑھتے ہیں کرتا نہیں جو اپنی میںادت گنا سے گلشن کو بھی ہے آیا باں کیے ہوئے ہاں بنگلے گاڑیاں کی کوئی چیز نہیں ہے اگر اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ دولت مال پیسہ بنگلہ گاڑی اولاد سب کچھ ہو کوئی غم نہیں خوب مزہ اٹھا اللہ دے رہا ہے تو یہ بولا نہیں نافرمانی کے ساتھ دولت کا کوئی کام دولت سے ایش اٹھا رہے نافرمانی اور فرم وداری دو چیز اللہ کی فرم میں چین ہے مال میں چین نہیں ہے مال آئے سبحان اللہ لے لو لیکن نافرمانی نہ کو اصل چیز یہ ہے جو اپنی حفاظت گناہ سے گل چند کو بھی ہے आ گیا بے ہوئے کیسے سمجھ لو پا گیا وہ جام میں مار پت کیسے سمجھ لوں پا گیا وہ جام میں رکھتا خود کو نا کیے ہوئے رکھتا جو بھی خود کو نومایا کیے ہوئے یعنی جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اللہ کی مارفت سے بے ہے اللہ کی عظمت اس کے دل میں نہیں جس کے دل میں اللہ کی عظمت آ جاتی ہے ساری اثار اپنے آپ کو سب سے کمتر جانتا ہے کیونکہ نظر میں اس کی اللہ کی عزمت ہوگی کیسے سمجھ لو پا گیا وہ جان میں مار پت رکھتا ہے جو بھی خود کو نمایاں کیے رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ سلب کا رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ سلب کا مب دل میں دفن کو چرما کیے ہوئے دل میں درما کیے ہوئے یہ خزانہ چیز ہے کیا ہے اللہ کے نا فرمانی سے بچنے میں چھونے تمنا کا خزانہ آرگو کا خلانا کا خزانہ ہے حسرتوں کے غم کا خلانا ہے اپنے دل میں دس ہوں کچھ ارمان को کچھ ارمان تھے تقاضا تھا کیوں اللہ نے رکھا ہے تقاضا میرے میں بھی انسان ہوں میں کوئی پتھر ٹھوڑی ہوں میرے دل میں بھی یہ ارمان تھے لیکن اللہ کی خاطر میں نے ان کا خون کر ڈالا یہ میرا خزانہ یہ عجیب خزانہ میرے دل میں دفن ہے خزانہ لیکن کس چیز کا سونے کا نہیں جواہرات کا نہیں. بلکہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے غموم اور ہموم اور حسرتوں کا خزانہ ہے <سؤال> یہ دفن ہے خزانہ لیکن یہ خزانہ عجیب ہے کہ مجھے مست رکھتا ہے یہ ایسا لذیذ غم ہے کہ یہ مجھے مست رکھتا ہے دنیا کی بڑی سے بڑی خوشی اس کے آگے پیش ہے. <سؤال> ایک بزرگ جا رہے تھے تو نوجوانوں کو تو شرارت سوچتی ہے انہوں نے کہا کہ آپ کو لوگ شاہ صاحب شاہ صاحب کہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کتنا خزانہ ہے بڑے یہاں کتنا سونا ہے آپ کے پاس تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ بخانہ زر نمید آرم فقیر ارے دوستو میرے پاس تو کوئی سونا دولت چاندی کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس تو ٹوٹی پوڑی بھی نہیں ہے بخانہ زر نمید آرام فقیرم میں تو فقیر آؤں بھلے دار خدائے ذر امیر میں خدا ذر اپنے دل میں اللہ مخالف ہے سن سب بڑھیا چیز رکھتا ہوں تم سونے پہ برتتے ہو مٹی پہ اور میں خالد خالد پہ مرتا ہوں سن. رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ کلب کا من اب دل میں دا کو چرما کی ہے حالت بدل گئی ہے یہ مرشد کے تین سے حالت بدل گئی ہے یہ مرشد کے فیض سے ورنہ فرند زندگی میرا کیے ہوئے ورنہ ردی ویران کیے ہوئے حالت بدل گئی ہے یہ مرشد کے پیل سے مگر یہ فیض خود بہت کام نہیں کرتا کے لیے کچھ ہمیں کام کرنا پڑتا ہے شہد سے تعلق کے بعد مریض کو بھی کچھ کام کرنا پڑتا ہے و روزگار کی پابندی کرنی پڑتی ہے اپنے رضائل کی اطلاع کرنی پڑتی ہے اپنی بیماریوں کی امراض کی اطلاع کرنی پڑتی ہے پھر اس کی تجاویزات اور مشوروں پہ عمل کرنا ہوتا ہے مجاہدہ کرنا ہوتا ہے تب یہ دل جو ہے ان باتوں سے نرم پڑ جاتا ہے ٹوٹا پھوٹا ہو جاتا ہے جیسے کھیت میں جب تک ہل نہیں چلایا جاتا کھیتی نیوکتی کھیتی نیوکتی اس کے ہل چلاتے ہیں نیچے کا اوپر اوپر کا نیچے سب بلیا میٹ کر دیتے ہیں اوپر اس کے بعد جب اس میں بیج بوتے ہیں اور ہلکا سا پانی میں پیٹا دیتے ہیں بیج پوٹ جاتا ہے تو so اسی طرح دل کی زمین پر ہل چلاتے ہل چلاتے ہیں ہل کیسے چلاتے ہیں کہ تکبر اور عجوب اور غصہ اور حسد بد نگاہی بدگمانی اور غیبت اور جھوٹ اور حسد اور ہیرت دنیا سارے جو رضائل ہیں وہ ہیں رضائل یہ ان کی اصلاح کی جاتی ہے ان کو نکالا جاتا ہے جیسے ہل چلانے کے بعد بھی اس میں سے جو خود رو پودے ہوتے ہیں ان کو نکالا جاتا ہے ہل چلایا جاتا ہے دل توڑا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس میں سے کر کے خاتمہ کیا جاتا ہے اس کے بعد ہی جب دل خالی ہو جاتا ہے زمین زرخیز ہو جاتی ہے اب اس میں اللہ کی محبت کا بیج بویا جاتا ہے صرف پودا بنتا ہے پودے سے بنتا ہے تنے سے شاخیں نکلتی ہیں پھول پتے نکلتے ہیں پھر بھی ہے حالت بدل گئی ہے یہ مرشد کے تیز سے ورنہ رند زندگی کی ویران کیے ہوئے دو شروع ہوتا ہے ياستا مالک کے جذب سے ہوتا ہے يراستا مالک کے جذب سے کرتے مگر ہے جذب کو پنہ کیے ہوئے خاموشى سے جلد پياش كا ايک ان کا ان کا رفتہ رفتہ بندے بیدام ہوتا ہے محبت کے اسیروں کا یہی انتظام ہوتا ہے جب کسی کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں تو وقت کے ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں یہ یہ دلیل ہے اشارہ ہے کہ ہم اس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں راستہ ان کے جلدی سے جب ہوتا ہے جب تک وہ نہ چاہیں بندہ اللہ والا نہیں ہو سکتا اللہ نہیں کی سکتا بندہ جب, بندہ جب اٹھتا ہے اللہ چاہتے ہیں اس کو اپنا بنانا بندہ مانگے کہ اللہ آپ چاہ لیجیے مجھے اپنا بنانا تو ضرور بناتے ہیں ضرور چاہ لیتے ہیں ٹھیک ہے تم کیا ہوتا ہے تہ راس تمالک جب سے کرتے مگر ہے جب اف کو کیا ہوا ہے کہ عالم میں ہر طرف کو کیا ہوا ہے کہ آلم نے ہر طرف پھرتا ہے اپنا چاک گریبان کیے ہوئے پھرتا اے اپنا چاک غریب کیے ہوئے جب اللہ کا درد محبت دل میں آ جاتا ہے تو مجبورے بیان ہو جاتا ہے پھر وہ خاموش رہ نہیں سکتا پھر وہ درد اس کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی یہ دولت پہنچائے اور اللہ والا بنائے اختر کو م? کیا ہوا م? ہے کہ عالم میں ہر طرف پھرتا ہے اپنا چاک غریباں کیے ہوئے جو دل کو نور حق سے تاب کیے ہوئے ہر دم کو ہے اپنی درخان کیے کتاب کوئی لطیفہ سماد ہو جائے پھر ہو یہ قرآن و حدیث کے ان کو ختانا آپ لوگوں کے پاس تو ہے یہ آپ سیکھ لیجیے گا ہوگا آپ کو پتا نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے رکھ لیجیے گا نا اور یہ وہاں دیا ہو گئی یہ تمہارے گھر میں ایک جائے گی بچوں کے لیے تھوڑی ہوتی ہے گھر کے لیے ایک ہوتی ہے جو پڑھ لے یہ ان کے گھر ہے ان کو دے دوں گی ہاں اچھا یہ ایک کمرے لو آپ اور ایک چیز کر لے لو بھائی دن کی طرف بڑھا دو جاتے جاتے کچھ ہماری شادی نہیں ہوئی اور جب خیال سے کرنا ہے چھ بجے سے نہیں ہوئے اپنی شوار اپنی شوگر کی مریضا بی بیس ہے بیگم سیلف کنٹرول کوئی تم سے سیکھے بیوی ہو کیسے شور جسم میں اتنی شکر ہے پر مزاج ہے کہ زبان پڑھا کر ایک شخص اپنی مالی حالات مجبور ہو کر جن کو ایک شخص نے اپنے مالی حالات سے مجبور ہو کر جن کو قابو کرنے کے لیے اپنے گھر کے کمرے میں عمل کی وہ حسار میں بیٹھا تھا کہ اچانک ایک آواز آئی ہمنا کے ابا امنا کا کیڈر فریج سے نکالنا شوہر سمجھا کہ کوئی ہوائی مخلوق اسے تنگ کرنا چاہتی ہے پھر وہی آواز آئی مگر وہ اس بار بھی نظر انداز کر گیا دس منٹ بعد ایک چڑی اس کی بیوی کی شکل میں ہاتھ میں بیرن پکڑے اس کی طرف آتی نظر آئی وہ آدمی بولا جا بھاگ جا چڑی یہ سن کر وہ حسار کے اندر آئی اور اسے بیرن سے مارنے لگی جب وہ مار کھا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ حسار کے باہر بہت سے پیٹ پکڑ کر ہس رہے تھے. تب اسے احساس ہوا کہ اپنی اوریجنل بیوی سے مار کھا رہا تھا جب وہ مار مار کے تھس گئی تب ایک سے کان میں کہا سرکار پہلے اپنی بیوی کو قابو کرو پھر ہمارا سوچنا شور پھر تو نہ ہی سمجھو ایک بار امریکہ میں ایک ہوائی جہاز خراب موسم کی وجہ سے گوتے کھانے لگا پائلٹ نے اپنے سارا ساری مہارت لگا کے پہاڑوں کے درمیان سے بچتے بچاتے آڑے کچھ مارکٹ مار کے طیارے دیار کو بچا کر ایئرپورٹ پر لے آیا اس کو انعام سے نوازا گیا اور پوچھا گیا کہ یہ ٹیلنٹ کہاں سے حاصل کیا وہ نرمی سے بولا پہلے میں لاہور میں نقشہ چلایا گیا بہت دیتے میرے چار بیٹے ہیں ایک نے ایم بی اے کیا ہے دوسرے نے انجینئرنگ کیا ہے تیسرے نے پی ایچ ڈی کیا ہے اور چوتھا چوتھا میٹرک فیل ہے دوست تو تم اس جاہل کو گھر سے کیوں نہیں نکال دیتے ہو باپ وہی تو کماتا ہے باقی تو سب پیڑوں کا ٹھیک ہے سر کے کافی السلام علیکم ورحمۃ اللہ